تو اس طرح میں ارض یہ ہے کہ بلڈ پریشر جن دنوں زیادہ ہو اور جس موسم میں یہ زیادہ ہوتا رہتا ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب شپا اور تندرستی حاصل ہو اور جب طبیعت ٹھیک ہو تو ان دنوں میں روزہ رکھا جائے اور یہ ضروری نہیں کہ مسلسل یہ روزے جو چھوٹ گئے ان کی قضا کی جائے بلکہ جس طرح کی سہولت ہو اور جس صورت میں آسانی ہو اس کو اختیار کیا جائے یہ ایک کر کر دو دو کر کر اس طرح سے چھوٹے ہوئے روزے جو ہے پورے کر لیے جائیں جتنے ہو سکے اور اگر خدا نہ خادقہ ایسی صورت پیش آ جائے یا ایسی کیفیت جس میں روزہ رکھنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہے تو پھر ایسی صورت میں یہ ہے کہ ان چھوٹے ہوئے روزوں کا شریعہ ادا کر دیا اور روزے کے شریعے کی جو مقدار ہے وہ وہی ہے کہ جو سبتہ تہ فطر کی ہے یعنی جن جتنی رقم سبقہ خطر میں ادا کی جاتی ہے اتنی ہی رقم یا اتنی رقم کا گیہوں جو ہے وہ ادا کرنا دیا جائے یعنی دو کلو جو ہے وہ گیہوں یا اس کی جتنی قیمت بنتی ہے اتنی جو ہے وہ ادا کر دیا جائے لیکن صورت میں یہ بھی جو ہے وہ نظر رہے کہ اللہ تعالیٰ صحت عطا فارے تندرستی حاصل ہو جائے تو پھر وہ جو فریہ ادا کیا گیا تھا فریا نفل میں تبدیل ہو جائے گا اور اس صورت میں روزہ رکھنا ہی جو ہے وہ ضروری ہو جائے گا دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اکثر فوجی ٹریننگ کی وجہ سے ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھتے اس سلسلے میں شریعت کا کیا حکم ہے مزید عرض ہے کہ میرے ایک رشتہ دار رمضان کے روزے نہیں رکھتے مگر چین تاریخ کا خوب اہتمام کرتے ہیں تو کیا ان کا یہ عمل صحیح ہے روزہ نہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضرات بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر پاتے تو اس صورت میں یہ ہے کہ اول تو رمضان کے مہینے میں ہمارے فوج کے محکمے کو یہ چاہیے کہ ٹریننگ کا کوئی پروگرام نہ رکھیں یا اگر رکھتے ہیں تو پھر اس صورت میں ہم کو کرنا یہ چاہیے کہ ہلکا پھلکا رکھا رکھیں یا پھر جو ہے شہری سے پہلے اگر بہت ہی ضروری ہے ٹریننگ کا کرایا جانا تو پھر جو ہے شہری سے پہلے کرانے کے بعد رکھا جائے یا مختصر جو ہے وہ رکھا جائے اتنا زیادہ جو ہے وہ وقت یا اتنی مشقت کا حامل یہ پروگرام نہ رکھا جائے ٹریننگ کے سلسلے میں کہ جس سے جو ہے وہ روزہ رکھنے میں دقت سامنا کرنا پڑے تو یہ ہونا چاہیے اور اگر سب قسم کی ٹریننگ ہے کہ جس میں روزہ رکھنا جو ہے بڑا دشوار ہو جائے گا تو پھر جو ہے وہ ایسی جو ٹریننگ میں جو روزہ رکھتے ہیں روزہ رکھنا چاہیے اور شرکت نہیں کرنی چاہیے اور ان کو آگاہ کرنا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے ہم مسلمان ہیں اور یہ رمضان کے روزے جو ہیں ایسے نہیں ہیں کہ ان کو اس طرح سے اپنے بھی جو ہے یعنی ماحول اور اپنی ضروریات اور اپنی سہولت کے پیش نظر ہوئے سارے منصوبے اور پروگرام اور سارے جو نظام جو مرتب کرتے ہیں تو کو بھی چاہیے کہ رمضان میں بھی جو ہے اس قسم کا کوئی جو ہے ٹریننگ کا انتظام اور پروگرام نہ بنایا جائے کہ جس میں روزہ رکھنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے اور رہا یہ عمل کہ رمضان کے روزے نہیں رکھتے اور اس تاریخ کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ تو بالکل جو ہے ایک ایسی بات ہے کہ جناب جو فرض ہے اس کو ادا نہیں کیا جا رہا ہے کہ جو اور جو ایک عمل مستحب ہے تو اس کو اختیار کیا جا رہا ہے یہ ایسے ہی جیسا کہ ایک شخص پر کسی کا فرض آتا ہے تو وہ اس کا قرض تو ادا نہیں کر رہا ہے لیکن سطح و خیرات یہ کرے جا رہا ہے تو خیر سطح و خیرات کا کیا فائدہ کہ جب جو ہے اور لازم کو ادا نہیں کیا جاتا تو ایسے صورت میں یہ چاہیے کہ بھوک اور پیاز تو یہ تو نفس کا بہلانا اور نفس کا اسلاوا اور نفس کا یہ دھوکہ ہے کہ بھوک اور پیاز جو ہے ذرا اپنا جائزہ لیں اور اپنا جو ہے وہ اپنے بزرگوں کی سیرت اور ان کی زبانیں انہیں پڑھیں تو پتہ یہ چلے گا کہ ان حضرات نے کس طرح سے روزے رکھے تو ہمیں جو ہے اتنا نازک نہیں بننا چاہیے اور اتنا جو ہے تن پرست اور عیش پرست نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے حکم کو پورا نہ کر پائیں اللہ اس کے رسول کا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کی ہے اور شریک عظروں میں سے کوئی عضر نہیں ہے تو یہ پورا ہی کرنا ہوگا اور جو اس کو پورا نہیں کریں گے بہرانی بہت بڑی محرومی اور بہت ہی بدبختی اور شقاوت کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نبی شریف میں فرمایا کہ جس شخص کو رمضان ملے اور وہ رمضان اس کو جنت میں جو وہ داخل نہ کرایا اس رمضان میں رمضان نے تو وہ بہت ہی بڑا شخص ہے بہت ہی محروم شخص مطلب یہ کہ رمضان کا مہینہ پایا کوئی شریک عذر بھی نہیں تھا لیکن اس کے باوجود روزہ نہیں رکھا تو یقیناً اس کی محرومی میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں تو بہرحال روزہ رکھنا چاہیے اور یہ کہ معمولی معمولی ہیرن تقلیم اور معمولی معمولی ہیرے بہانے جو ہیں جو ہم نے خود جو ہے وہ ایک گھر لیے ہوتے ہیں تو ان پر ہرگز عمل نہیں کرنا چاہیے یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے تیسرا سوال یہ ہے کہ جس شخص کی بہت نمازت ادا ہوں کیا وہ نوافل ادا کر سکتا ہے رمضان شریف میں لوگ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں کیا یہ شخص تلاوت کلام پاک فرمائے یا قضاء عمری پوری کر لے دیگر محافل یا دیگر محافظ میں شریک ہو سکتا ہے یا نہیں جس میں تقاریب ہوتی ہیں اگرچہ وہ کئی تقارییر جو ہے وہ سن چکا ہو تو بہرحال بات یہ ہے کہ نمازیں جو قضا ہو جاتی ہیں ان کو بہت جلد ادا کرنا چاہیے نماز بہت اہم عبادت ہے اور یعنی اس وقت تک ان کے ادا کرنے کا حکم ہے کہ خدا نہ نخواستہ ایسا مرض غالب ہو جائے کہ جس میں اشارہ بھی نہیں کیا جا سکتا اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے تو ایسی یعنی صورت سے دو چار ہو جائے تو اس وقت جو ہے پھر یہ یعنی موقف ہو سکتی ہے ورنہ اگر اشارے سے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہو تو اس صورت میں بھی حکم یہ ہے کہ نمازیں اشارے سے پڑھے تو جب اتنی اہم اور اس کا اتنا حکم ہے تو پھر اس کی ضرورت یہ چاہتی ہے ان کو جلد سے جلد پورا کیا جائے اور پھر یہ بھی آپ لیں کہ جب کوئی عبادت اس قبیل سے ہو کہ جو ضروری تھی اس کو پورا نہیں کیا گیا اور اس کو نفلی طور پر کوئی عمل اس جیسا کیا جا رہا ہے تو وہ نفل اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے فرض کو پورا نہ کیا جائے فرض نمازیں جس کے ذمے باقی ہیں اور وہ نفل ادا کرے تو نفل کا تو کوئی نہیں یا ایسا نہیں کہ آپ سے اس کا تقاضہ کیا جا رہا تو جس کے فرائض ادا ہو چکے ہیں فرض نمازیں جس کی چھوٹ, چھوٹ چھوٹ گئی ہیں تو اس کے نفل اس وقت تک مقبول نہیں ہوں گے جب تک کہ جو وہ فرض نمازیں نہ پڑھ پڑھیں اسی طریقے سے جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا لیکن نقلی خیرات اور نقلی صدقہ کرتا ہے تو اس کا یہ نقلی صدقہ قبول نہیں ہوگا زیادہ ضروری ہے کہ پہلے زکات ادا کر تو اسی طرح سے یہاں پر بھی ہے کہ پہلے سزا نمازیں جو ہو چکی ہیں ان کو پڑھے اور وہ جب پوری کر لے تو پھر جو ہے جمیل ادا کرے اسی طرح سے یعنی قرآن کریم کی تلاوت جو ہے یہ مستحب ہے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ جس پر سزا نمازیں ہیں وہ بجائے تلاوت قرآن پاک کے سزا نمازیں جو پڑھے اسی طریقے سے نوازل ادا کرنے کے بجائے سزا نمازیں ادا کریں دیگر محافل میں شریک ہونے کے بجائے یہ جتنا وقت ملتا ہے اس میں جو ہے نماز ادا کرے چوتھا سوال ہے اگر نماز میں ایک سجدہ غلطی سے ادا نہ کیا یا یاد آنے پر کیا تو کیا کر کیا کرنا چاہیے سجدہ اگر ایک یاد تھا یاد نہیں رہا یا شک ہو گیا تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ جب یاد آئے اسی وقت سجدہ ادا کر لینا چاہیے چاہے آخری رقع میں نہ یاد آیا ہو یا قاعدے میں جب بیٹھ رہے تھے تشاور پڑھ رہے تھے اس وقت یاد آیا کہ فلاں رقاب میں ایک ہی سجا کیا تھا تو دوسرا سجدہ کر لینا چاہیے اور اس کے بعد یاد پڑھ کر سجا استحم کرنا واجب ہے سزا استحم کر لیا جائے تو اس طرح سے نماز درست ہو جائے گی نماز میں پانچواں سوال یہ ہے کہ نماز میں اگر کوئی دوسرے کلمات ادا ہو جائیں اور اگر خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہوں تو پھر شریعت کا کیا حکم ہے نماز کی حالت میں سوائے قرآن کریم کی تلاوت اور ان اذکار تھے کہ جن کے پہنچنے میں احادیث والد بھی ہیں نماز میں یہ سہیات پڑھی جائے گی درود شریف پڑھا جائے گا آنکھوں میں جو ہے وہ دعا پڑھی جائے گی رقوع اور سجود میں قدبی پڑھی جائے گی تطبیہ تحریمہ کے بعد سنا پڑھا جائے گا تو اس کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی اگر دوران نماز اگر اس کے کلمات ادا ہو جاتے ہیں تو ایک صورت تو یہ ہے کہ مثلا آیت درود جو ہے وہ نماز میں پڑھی یا پھر یا امام نے پڑھی مقتدین سوئی تو عبی یہاں جو بے سابطہ مختلف کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا یا اسی طریقے سے آئے تھے نبوت جو ہے وہ پڑھی یا سنی ماتانہ محمد العبا حد علیہ الماق رسول اللہ علیہ جین تو بغیر کسی یعنی ارادے کے جواب مقصود نہیں تھا بلکہ ایس زبان سے بے سابطہ بغیر قدرے صلی اللہ علیہ وسلم ادا ہو گیا تو ایک تو کلمہ یہ بھی ہے جملہ یہ بھی ہے تو اس سے تو نماز میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا لیکن اگر اس کے علاوہ اور کلمات نکل جائیں گے یعنی ہاں کہہ دیا یا نہ کہہ دیا یا کسی نے سلام کیا اس کا جواب دے دیا تو یا چھینک آئی اور جواب کے ارادے سے الحمد للہ کہہ دیا تو ان سہولتوں میں نماز کو دہرانا پڑے گا دوبارہ نماز دی جائے گی نماز ایسی چیز ہے سوائے متعلق نماز کے اور کوئی کلمات جو وہ ہیں وہ ادا نہیں کیے جاتے ہیں چھٹا سوال ہے ایسی شلوار پہننا جو تخنوں سے نیچے تک پہنچے کیا یہ عمل نہیں ہے میں نے سنا کہ یہ متقبیر کی نشانی ہے اس لیے شلوار اگر لمبی ہو تو اس کو موڑ لینا چاہیے اگر ایسا کریں تو ایسا اس کے بارے میں کیا حکم ہے اور جو شخص لمبی پہنتا ہے یہاں تک کہ تخنوں سے نیچے تک پہنچ جاتی ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تخنوں سے نیچے تک جو ہے شلوار یا پائجامہ یا پخلون یا تحمد دھوتی وغیرہ جو وہ اتنا لمبا نہیں پہننا چاہیے کہ تخلے بھی جو ہے وہ چھ جائیں یہ زبانِ جاہلیت میں لوگ ایسا کرتے تھے اتنا لمبا جو ہے وہ اتنا تحمد ہوتا تھا کہ وہ تخنوں سے نیچے لٹکاتے تھے اور بطور تکبر ہو تو یہ بہت ہی بری بات ہے اور حدیث شریف میں اس کے بارے میں بڑی سب وئی رائے ہے اور بطور تکبر نہ بھی ہو تو پھر بھی جو ہے یہ شریعت کی نظر میں پسندیدہ تیل نہیں ہے ابن تو شلوار پیجامہ ایسا سلوانا چاہیے کہ ٹخنوں سے اوپر رہے کہ اس میں جو ہے اسراف نہیں ہو فضول کچی نہیں ہوگی اور دوسرے یہ کہ ٹخنوں سے نیچے تک کوئی بھی کپڑا رہے گا تو جب باہر نکلیں گے تو اس میں نجت ہونے کا ناپاک ہونے کا بھی جو ہے وہ امکان ہے کہ کسی جگہ نجازت, نجازت پڑی ہو تو اب وہ نجازت اس میں لگ جائے گی کپڑا ناپاک ہو جائے گا تو بہت سی خرابیاں ہیں پھر نماز میں اگر اتنا نیچے گھر پیجامہ یا احمد یا شلوار تخنوں سے نیچے تک لٹکی ہوئی ہے تو بطور تکبر ہو تو ایسی صورت میں تو نماز مقرو تحریمی ہوگی گی ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے وہ نماز کے جو مکرو مکرو ہے تحریری ہوئی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہو کہ اس فیل سے اس عمل سے نماز مکرو تحریری ہوئی اس کا مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ نماز تو ہو گئی لیکن اس کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہے اگرچہ وہاں نہ بھی لکھا ہوا ہو تب بھی آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے اور جان لینا چاہیے کہ جہاں جہاں جن جن عمل اور جن جن افحال سے نماز مقروع تحریمی ہوتی ہے اس نماز کا دوبارہ پڑھنا اس کا اعادہ کرنا ہمارے ففاہان نے ضروری قرار دیا ہے فتح و شامی میں یہ لکھا ہے کل و صلاطن کت مہا کلام کی تحریر کل ہر وہ نماز کہ جو مقروع تحریمی ہوئی ہے اس کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے تو اگر یہ صورت ہے نماز جو ہے تحریمی ہے اس کا اعادہ واجب ہے اور اگر تکبر نہیں بھی ہے اور گھمن نہیں بھی ہے ویسے کپڑا جو ہے ٹکنوں سے نیچے ہے شلوار یا پاجام پاجامہ تو اس صورت میں پھر بھی مکنوں کی تنظیم ہوئی نماز مکنوں کی تنقید ہی ہوگی ابھی اچھی بات نہیں ہے اور یہ احکام مکرو کے ایسی صورت میں صرف نماز ہی کی حد تک نہیں ہے بلکہ نماز نہ بھی پڑھ رہے ہو اور ایسا کپ ایسی ایسا سہمت باندھا ہوا ہو ایسی شلوار جیسا ایسا پائجامہ پہنا ہوا ہو کہ جس جو تخموں سے نیچے لڑک رہے ہیں اس کے پاؤں سے تو پھر بھی مکرو سے تو ایسا کپڑا نہیں بنانا جی شروع میں جو ہی جو ہے سال رکھا جائے اور دوسری بات یہ اس کا موڑنا ہے بات اکثر جو ہے دیکھنے میں آتا ہے کہ جس کی پترون یا شلوار یا پاجامہ کتن اسے نیچے تو وہ جناب نماز شروع کرنے سے پہلے جو اس کو موڑتا ہوا نظر آتا ہے ابھی سمجھتا کہ اب موڑ لی تو یہ کراہت بند ہو جائے گی بلکہ یہ موڑنا تو اور بھی کراہت کا باعث ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کپڑا موڑنے سے بھی منع فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھے منع فرمایا گیا ہے کہ میں لپیٹوں پھول کروں تو یہ لوگ جو ہے مسئلے سے غافظ کہ سمجھتے نہیں ہیں کہ بھئی یہ موڑنا جو ہے یہ بھی مقرور ہے تو ایسا کپڑا ایسا سلوایا ہی نہیں جائے بلکہ نہ موڑنا کم کم حضور کی حدیث سے تو جو ہے وہ مخالفت نہیں ہوگی موڑا ہی نہ جائے تو اس میں اتنی کراہت نہیں اتنا کہ موڑنے میں کراہت ہے لہٰذا ایسا لمبا جو ہے وہ زہمت دیا ہے لمبی شلوار اور پاجامہ مصروف جو ہے وہ نہیں بنانا چاہیے البتہ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر تھوڑے ٹخروں سے نیچے ہے تھوڑا بہت نیچے ہو گیا ہے پہنچا تو اس کو اوپر اٹھا لینا چاہیے یعنی نیپے سے پکڑ کر اوپر کی طرف اس کو اٹھا لے گھرسنا بھی نہیں چاہیے بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ نیپے کے پاس ہے گھرس لیتے ہیں تو یہ بھی موڑ دیں گے حکومت اس سے بھی بچنا چاہیے اس سے بھی انترار کرنا چاہیے ساتواں سوال ہے رکوع میں یا سزے میں اگر تعبظ و تسمی ادا کر لی یا دو بار صنا پڑھ لی تو کیا اس سے نماز فاصل ہو جائے گی یا سزے میں اگر باللہ پڑھ لی تو اس سے نماز فاطل نہیں ہوتی ہے یا اسی طرح سے سبحان اقلحکومت دو ملبہ پڑھ لیا تو اس سے بھی نماز فاطل نہیں ہوگی آدمت والا اگر تحیات میں یا خیرات میں کوئی کلمہ اتنی بلند آواز سے ادا نہ کیا کہ خود نہ سن سکا تو اس سلسلے میں کیا حکم ہے یا یہ کہ وہ نماز دوبارہ ادا کی جائے گی یا فرض صاحب کا حکم تو اب تہیات پڑھنا واجب ہے اسی طرح سے سور فاتحہ پڑھنا یہ بھی واجب ہے تو اتحیات کا سور فاتحہ کا ان ان کا ہر ایک ایک کلمہ اور ایک ایک جملہ جو پڑھنا واجب ہے یہ نہیں کہ پوری سربر کے اتحیات مثال کے طور پر تحیات اور اب اس میں بس صلاح اب یہ کلمہ بھی ہے یہ بھی پڑھنا واجب اگر اور پڑھنا کب کہلائے گا اور تلفظ کی صورت میں ہوگا پڑھنا اور طلب उसी اسی صورت میں کہلاتا ہے جب کہ اتنی آواز سے ہو کہ کم از کم خود اس کو سن سکے جب کہ وہاں کوئی چیز مانے نہ ہو یعنی اتنا شور نہ ہو تو وہ سن سکتا ہے اگر شور کی وجہ سے نہیں سن پاتا تو اس میں جو ہے وہ کوئی حیرت کی بات نہیں بہرحال اتنی اتنا ادا کرنا چاہیے کہ کم کم سن سکے اور اگر جان بوجھ کر کوئی کلمہ اس طور پر ادا کیا اتنی آواز کہ خود بھی نہیں سن سکا تو یہ ادا نہیں ہوگا یہ تلب نہیں ہوگا اور سیاحت کا ایک کلمہ بھی چھوڑ جائے تو واجب چھوٹ گیا اور واجب کے چھوٹ جانے سے سلزین صحت واجب ہو جاتا ہے تو سلز صاحب کرنا پڑے گا لیکن اگر جان بوجھ کر چھوڑا ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی پھر دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا اسی طرح سے سور فاطیہ اور اسی طرح سے کوئی اور صورت ہمارے ملک میں بہت سے غیر مسلم افراد نے بینک میں اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں کیا ان سے سود لیا جا سکتا ہے پہلے جو ہے میں یہاں پر ایک اصولی بات حدیث شریف کے حوالے سے کر دوں کہ سرکار طالب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ مسلمان اور کافر حرمی کے درمیان سود نہیں تھے تو وہ غیر مسلم جنہوں نے ہمارے ملک میں یا کسی بھی اسلامی ملک میں بینک کھولے ہوئے ہیں تو یہ دیکھنا ہوگا اور اس چیز کو پیش نظر رکھا جائے گا کہ اس غیر مسلم کے بینک میں کوئی مسلمان تو شریک نہیں ہے یعنی اس کا تو حصہ نہیں باقاعدہ یعنی شیئر ہولڈر تو نہیں ہے وہ اس بینک کا تو اگر ایسا ہے ایسا کوئی بینک ہے سو فیصد جو ہے یعنی وہ کافروں ہی کا ہے اور مسلمان اس میں جو ہے وہ شریک نہیں ہیں تو ایسے بینک سے جو اضافی رقم ملتی ہے وہ مسلمان کے حق میں سود نہیں, نہیں اس کو جو ہے لے سکتے ہیں اس کو سود نہیں کہا جائے گا وہ مال وبا ہے مسلمان کے لیے تو یہ چیز جو ہے اسے نظر آئے کہ شرط کے ساتھ اگر جو ہے وہ بینک میں رقم رکھی جائے گی اور ان کی طرف سے اس پر جو ظاہر رقم دی جائے گی وہ سود کے عمرے میں نہیں آتی کیونکہ حضور نے خود ارشاد فرما کیا کہ مسلمان اور کافر حربی کے درمیان سود نہیں ملے آٹھواں س... آ... نواں سوال ہے ہمارے گا سر یہ ہو چکا آ... نواں سوال تھا جی دسواں سوال ہے اگر میرے والد صاحب رمضان کے مہینے میں غریبوں کے لیے افطاری زکوٰۃ کے روپے سے بھیجیں تو کیا اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کی شرط یہ جی ہے وہ سمجھ لیں اور یاد رکھیں کہ زکوٰوٰۃ کی ادائیگی کی جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کی رقم یا زکات کی جن یعنی زکوات اگر جن سے اگر کسی چیز سے ادا کی جا رہی ہو جیسے کہ گندم ہے کپڑا ہے جو بھی چیز ہو بہرحال یہ جس کو دی جائے وہ مالک بنا کر دی جائے اور مالک بنانے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے چاہے وہ خرچ کریں تصدم کریں تو اس صورت سے اگر دے دی, دی جائے ابدادی کا سامان زکات کی رقم سے خرید کر ایسے شخص کو کہ جو مالک نصاب نہیں ہے مالک انحصار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس آج جو ہے چھ ہزار تقریباً روپے ساڑھے باون سولہ چاندی جتنی میں خریدی جا سکتی ہے اتنے روپے یا اتنی چاندی یا اتنا سونا یا اتنی مالیت کی سونا چاندی یا اتنی مالیت کا دیوک یا اتنی مالیت کا سامان تجارت جس کے پاس نہیں ہے اور وہ سید بھی نہیں ہے تو اس کو جو ہے یعنی اگر دے دی جائے ساری जकात کے پن تھے اور اس کو مالی بنا دیا چاہے وہ کہیں بھی رہ جائے کسی کو بھی کھلائے کسی کو بھی دے تو اس صورت میں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور اگر ایسے جو ہی جو ہے اس تاری بنا کر جیسے لوگ مسجد میں بھجوا دیتے ہیں اگر ایسے جو ہے وہ استاری جو ہے کسی کو دی گئی اور تمام جو ہے دیا گیا تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی یہ تو مباہ کرنا ہوا وبا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں تھی وبا کرنا جو ہے وہ مالک بنانا نہیں ہوتا ہے تو یہ بات جو ہے پیش نظر رکھی جائے کہ اگر زکوۃ کے فنڈ سے افطاری کسی کو دی جائے تو یہ دیکھ لی دی جائے کہ جس کو دی جا رہی ہے وہ غریب ہے مستحق زکوۃ ہے سعید ہے تو اس کو اگر دے دیں گے تو اس سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی رقم دینا ہی ضروری نہیں ہے جنس کی صورت میں بھی اشیا کی صورت میں بھی زکات ادا کی جاتی ہے ان اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ زکوٰۃ کی مدد سے کپڑے ہی دے دیں تو کپڑے دے سکتے ہیں اسی طریقے سے کسی کے پاس جو ہے پڑھنے کے لیے لحاظ وغیرہ نہیں ہے آپ چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے فنڈ سے جو ہے اس کو لحاظ دے دیں تو اس صورت میں اس کو لحاظ دے سکتے ہیں باس نوجوان